پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت عیسا ہی ہے بولی گویا یہ وہی ہے اور ہم کو اس علیہ السلام سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرمانبردار بردار ہوئے